افلا ربر قرآن آملا قروب نقفال کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے قرآن پر تدبر کریں اس کے بین الخطون بھی تو پڑھیں غلبہ دین کے جد و جہد میں سارے مراحل آنے والے ہیں یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا سورہ انکبوت میں آ چکا تھا احاس مننا سو یو ترک یقول آ من بحملا یوفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ابھی مان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا بلاقت فتح اللہ میں قبل فلاں لمن اللہ الدینہ صدق اُلاََ ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے اور اللہ تو صاف کھول دے گا واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں اور اسی صورت میں آگے بھی آ فلا اللہ الدینہ اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ کا کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں امن ندین تدو الاد میں بادما طبی الحم الدا یقین وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مر جائیں گے اس کے بعد ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اشیتان و سب شیطان نے حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا اور پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے وہ لہم اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا ہے. لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر ظاہر باتیں دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہو تو انسان کترائے گا ظاہر کا بے انو کارون کرے ہو ماں نظر اللہ صنتی ام یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شہر جو اللہ نے نازل کی اللہ نے قرآن نازل کیا یہ ناپسند کس کو تھا قریش کو تھا کفار کو اور یہود کو تو یہ لوگ جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا دلوں میں وہ مرض تھا وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی وہ یہ کہتے تھے راج <سلام> کبھی کال کرے محنت اللہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے آکاب پسند نہیں آتے ان سے جا کر ان کا سنوتی تو دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے لیکن ہم آپ کی بھی ارتاف جاری رکھیں گے کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے آپ کا حکم مانیں گے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا منافع کسی کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی مذم زبین لا اقلاء الا ولا الا الا ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں اہل ایمان کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم کی مان لیں آ منہ ویزا خلا و شیاتی نہیں پالو انہوں نے مستحد ب اللہ مو ہوں اور اللہ تعالیٰ ہو معلوم ہے جو کچھ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر فقہ فات میں پھکمر ملایا کر تو تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کے پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے اللہ لبھی اللہ اللہ یہ انہوں نے اس چیز کی, کی جو اللہ کو ناپسند ہے ہوں اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کے رضا کو فاحبت عمال تو اللہ نے ان کے سارے آمال عکارت کر دیے ہفت کر دیے یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں اب جب مرحلہ آ ہے کتا کا اور یہ جی چرا رہے ہیں تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو آماز ہیں وہ ہفت ہو جائیں گے ام حسم الظیمہ فی قروب مرد اللہ خرج اللہ الزا کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دنوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا اللہ تعالی نے تو اسے واضح کرنا تھا فلاح الین المافین تو اب حسم الفی قلوب مرد الگان ہوں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو دلوں کے کھوٹ کو الم نشہ نہیں کر دے گا ولاؤنشاء اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ, یہ ہیں وہ لوگ فلا عرف کا آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے ظاہر بات ہے کہ صادق و ایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ ذہنی کیفیت جو ہے قلب کی کیفیت جو ہے وہ چہرے پر ہوتی ہے فلاں تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے ملا تار فن نہ اور مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے انداز سے گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اللہ تمہارے آماد کو خوب جانتا ہے حَتَّى نَعْلَمَ مِنْكُمْ اور ہم تو لازمن آزمائیں گے تمہیں جہاں تک کہ ہم ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں ہمیں علم ہو جائے لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا تو قدیم ہے تو یہاں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے سب دیکھ لیں ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں جو مجاہدین کو آنے تم میں سے حتیہ نالم المجاہدین مجاہدین والصابرین اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ نبل اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری پوری طریقے سے تحقیق کر لیں یہ تقریباً سمجھے کہ وہ آج جو آئی تھی سورہ بقرہ میں کمبش منل خوف اے من جو مل وال ابھی وہاں چونکہ کتال کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور جانگ اور مال کے نقصان سے اور سبراج کے ضیا سے لیکن یہاں اسی آگ کو ایکسٹینشن سمجھیے بلے نبل ون مجاہدین ہم ان کو وہ تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں وہ جو واکیہ تن جہاد کرنے والے ہیں صبر کرنے والے ہیں اور ان کی پوری طرح جانچ پڑک کر لیں امدن نظین وہ سلطم الصبیل اللہ و شاخر ما تب الدا نئی ضبول اللہ شعیٰ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگم رہے جدم زدہ میں پڑ گئے ممباد ما اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی اللہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حبت کر دے گا پہلے ذکر تھا منافقین کا اب یہاں کفار بکا کا ذکر ہے ان کی اعمال کیا تھے وہی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اجالتم شکایت الحاد عمارت مسل الحرام کمن والیوم عامن اور یہ کہ اور بھی کچھ دیکھ کسی نے کھانا کھلا دیا کسی کو کچھ اور کر دیا اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی ہے انہوں نے بھی مال خرچ کیے ہیں جنگیں کی ہیں بدر میں آئے تھے تب بھی تو بہت سے لوگوں نے کفار میں انفاق کیا تھا تبھی تب تو سازو سامان تیار ہوا تھا نو اونٹ لے کر نکلے تھے روزانہ ایک دن دس ایک دن نو اونٹ تو ذبح ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا تو یہ سارے امال ان کے اکارت چلے گئے جائیو اللہ امن وتی اللہ و واتیو رسول ولا تم چلو اما اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لم چلو اما اپنے امال ضائع نہ کرا بیٹھنا یعنی اب تک اگر تم نے کچھ اعمال کیے ہیں کچھ محنت بھی کی ہے کچھ انفاق بھی کیا ہے کچھ اور جد کی ہے لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آ ہے اس کو یوں سمجھیے اب امر حال یہ ہے اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا اب حکم یہ ہے لہذا اگر اس میں تم نے کہیں پیٹ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابقہ احمد کو باتیں کرا لو گے ان ندی نے کفر ہوا سدو الصبیر اللہ باتو کو فارول فلنگ یکلغم یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے یہ دونوں جہاں میں نے سردا یا خدو جو ہے یہ خیل لازم بھی ہے خیل متادی بھی ہے سو میں ماتو اہم اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فلاں یخر اقواہ الحم تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں بخشے گا فلاں تہنوں اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو بوجھے پن کا مظاہرہ نہ کرو وہ تدسلم اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو خسلح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خاصی لڑائی جھگڑا جو ہے سے کیا حاصل ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو فلاں و تدوسلم بلکہ اب جو مرحلہ آ ہے اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ ہے مل العلوم اور گھبراؤ نہیں تم ہی سب سے اونچے رہو گے سربرند رہو گے غالب ہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی مدد تمہاری شامل حال ہے یت رقم اللہ تعالیٰ تمہارے ضائع نہیں کرے گا ان دمل حیات النیہ لائے یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے اس کے سوا کیا ہے آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے دھوکے کی تہتی ہے بمل حیات النیا اللہ بتاغ بن تو ملوں تب تک اگر تم ایمان لاؤ ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رکھو اللہ تعالیٰ تم نے تمہارے تمہارے تم سے تمہارے مال نہیں مانتا مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانگتا دیکھئے دونوں چیز دیر میں رکھیے اللہ مال تو مانگتا ہے یقرض اللہ قرض الحسنا کون ہے جو اللہ کو قرض ہنسنا دیتا ہے کتنی مرتبہ کہا اللہ کے راہ میں انفاق کرو اللہ کے راہ میں انفاق کرو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فکو بھی سبھی اللہ ملا تک بھی کن لگتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, کرو لگا دو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں بن ڈالو یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عظیم القلامی جن تو جو کبھی آپ نے کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط فلاں کا مال ضبط پچھنے. جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے لیکن جس نے دیا اپنی مرضی دیا سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی تشویق ہے ترغیب ہے ہر علموں میں تال نکلو اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن جبر نہیں کیا یہ کمال میرے نزدیک ایسے تو کمال ہر پہلو سے ہے لیکن یہ نقطہ بھی زندہ رکھے کہ کہیں بھی کسی صورت حال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانتا یا کل کے کل مال نہیں مانتا ان یشکل کو اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال فائیو اور تم پر سختی کرے تنگی کرے تبغل تم بخل سے کام لوگ خرج اللہ کوم اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا جیسا کہ غذبۂ آزاب کے موقع پر آ گیا کہ ماں واہ وہ رسول ہو اللہ ملاقین نے یہ بات کہہ دی کھلا کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا سم باغ دکھائے ہاں تمہاں تاؤ انف کوفی سب اللہ تمہیں تمہیں بلایا جا رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے تمہیں تشویق دی جا رہی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لے تم سے کوئی بھی اللہ ہے فام کو من یب تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ من یبخل یبفل جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے ایک کے ساتھ سو ملتے ہوں تو اگر نہیں دے آپ ایک تو کس کا گھاٹا کیا آپ نقصان کیا نا تو وہ تو اپنی جان سے بخل کر رہا ہے بل راہل غنی جو بلطم اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے اللہ کو قرض دو اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے اکبر صدقات صدقات قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے اکرام ہے بل راہل غنی حالانکہ وہ غنی ہے بلطب الفقرار اور محتاط میں تم ہو وہ یہ آئے بڑی فیصلہ کن ہے ان تتوں اگر تم پیٹ پھیر لو گے یا تبدیل قومن غیر تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا تم الا یقین پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کے کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی ملا پر پیٹ موڑ لی اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے دانسار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بے ست اصلی بےسط خصوصی امین کے لیے تھی بنی اسماعیل اور عرب کے مشرقین جو ان کے تابع تھے ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں امت بنی ہے امت المسلمہ کن سے بنی اس کا نیوکلس اہل عرب وہی امت عرب کے لوگ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے قزال کا جالناک امت وسطہ رسول والیدہ اگر تم نے اس مشن سے منہ مو موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا معذور کر دے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے وہ تمام و کمال تیرہویں صدی عیسوی میں جبکہ اللہ تعالی نے ارموں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معذور کر دیا بارہ سو اٹھاون عیسوی میں سقوط بغداد ہوا ہلاکوں کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاچاروں کے ہاتھوں بیتی ہے مسلمان قتل ہوئے اس وقت معمولی نہیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھینچ کر محل سے گسیٹ کر باہر نکالا گیا جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاڑیوں میں اپنے گھوڑوں کے سمو تلے اسے پچل دیا وہ گویا کہ اربوں کا معذور ہونا تھا امت کی قیادت سے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے لیکن پھر اللہ نے وہ ایک موزہ دکھایا کہ انہی تاطاروں میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئیں ہے آیا پتنا تا تار کے افسانے سے آسما مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے پھر وہی تاکاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے ترکان سفیر نکل آئے ترکان سلجوکی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے اور ترکان عثمانی گریٹ اور امپائر پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی چار سو برس پر خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی ان ثم لا تسبدل قومن صدق اللہ عظیم بارک اللہ لی و قرآن عظیم و نفا و ویا کو ملایا تو وہ